عرفہ کے دن کا روزہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذوالحجہ کے پورے نو روزے رکھتے ہیں یکم ذی الحجہ سے نو ذی الحجہ تک یہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول مبارک تھا کان رسول اللہ یسومت الحجہ و یوم عاشورا و سلاستن من کلِ شاہ یعنی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے نو روزے عشورا یعنی دس محرم کا روزہ اور ہر مہینے کے تین روزے رکھتے تھے خاص طور پر عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کے دن کا روزہ بڑا جاندار ہے فرمایا ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کے گناہ معاف سبحان اللہ اور کیا چاہیے عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے پاکیزہ حلال گوشت اور تکبیرات و اذکار کی خوشیاں اس دعوت سے پہلے اپنے مولا کریم کے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے تو انشاءاللہ خوشیاں دوبالہ ہو جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ